آئینہ دیکھنے کے آداب آدمی کو چاہیے کہ جب آئینہ دیکھے اور اپنے آپ کو خوبصورت پائے تو اس بات کو معیوب سمجھے کہ میں اس اچھے چہرے کو کسی برے کام میں ملوث کروں اور اگر اپنے آپ کو بدصورت دیکھے تو برا جانے کہ دو خرابیوں کو اپنے اندر جمع کرے ایک چہرے کی بدصورتی اور دوسرا برے اعمال